قال متر دوست میں نے پڑھ لی ایک آیت جو پڑھی جما مقام اور رب بھی وہ نہن ہوا جو بروز قیامت مفہوم ہے اس کا براہ راست ترجمہ نہیں ہے جو آدمی بروز قیامت اللہ کے حور حضور پیش ہو کر حساب کتاب دینے کی سے ڈرا اور اوقا وقت اپنے نفس کو خواہش سے پیس کا ٹھکانا جنت ہے دوسری آیت جو, جو پڑھی اسے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس نہ آدمی کو مال کام آئے گا نہ اس کو بیٹے کام آئیں گے ہاں اس کو بیماری سے پاک دل کام آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بدن روح کا مجموعہ بنایا اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند ادارے رکھے جب روح بدن میں داخل ہو جاتی ہے تو بدن ہرکت شروع کر دیتا ہے اور انسان کے سارے اعضاء ووارے کام شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ایک حرکت ہے جسمانی ہے اس کے ایک اعمال جو ہیں وہ ظاہری ہے جسمانی ہے اور ایک اعمال اس کے باطنی ہیں اور وہ روحانی ہیں اور اس کے اندر جو ادارے کام کرتے ہیں وہ اکل کا ادارہ کام کر رہا ہے کلب کا دارہ کام کر رہا ہے نفس کا دارہ کام کر رہا ہے اللہ کا بار کا چاہتا تو انسان کو بھی باقی حیوانات کی طرح رکھ سکتا تھا جن کے ذمہ کوئی کام کوئی کھانا پینا کسی چیز کی کوئی مزدوری کوئی دکان کوئی چیز کے ذمہ ایک مچھلی بیل مچھلی ایک ہزار انسانوں کے برابر کھانا کھاتی ہے اس پرالبارے میں کوئی ذماری نہیں ڈالی ہوئی اپنے روزی کمانے کی ایک آتی تین من کھاتا ہے اس پر کوئی ذمہ نہیں ڈالی ہوئی کھانے کمانے کی اور دیمک دیمک کی غزال میں لکڑی بنائی ہوئی لکڑی کو کھاتی ہے ہزم کرتی ہے اس کا بدن بنتا ہے اور سارے کام کرتی ہے اللہ تبارک تعلقات تو انسان کو ایسے بنا سکتا تھا کہ اس کی روزی کا بندوبست ذمے کچھ بھی نہ ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی تھی اس کو مکلف بنایا علماء کتابوں میں لکھتے ہیں تقریباً ایک لفظ بولتے ہیں مکلف بنایا مکلف کے مکلف جی اس حاقت مکلف مولو سبان جب ہمارے طرف پڑھا آدمیوں کی بات سن سنا کرتے ہیں نا تو اس میں سے یہ زبردست دونوں کو دیکھا کرتے ہیں شرابت میں کہا کرتے ہیں ان پڑھے لیکن فائل محفول کے فرق نہیں سیکھو لے پیر کا اپنا فائل مسول جار مجرول سلا وصول اس کا غم رہتا ہے <تصفح> اللہ جی. تو مکلف انسان کو مکلف بنایا یعنی تکلیف دیا ہوا ذمہ ہی ڈالا ہوا ذمہ بنایا ہوا اور اس کو مقلف بنایا ازمائش کے لئے بنایا اس کی ازمائش کرنی تھی اور ازمائش کی خاطر اس کو اسباب و ذرائع کا محتاج بنایا کھانے پینے کے لیے اسباب و ذرائع کا محتاج بنایا پہننے لباس کے لئے اسباج افباج اس کا محتاج بنایا اور رہائش اور چھت کے لئے محتاج بنایا اسباب و وسائل کا علاج معلومے کے لیے اسباب بنایا اسباب کا محتاج بنایا اس کو کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی ازمائش کے لیے تھی. خالہ موت اول حیات اوکم محکمہ کیا ہم نے موت کو اور پیدا کیے زندگی کو اس بات کے لیے کہ ہم آزمائش کریں جانچیں کہ تم میں سے کون جو ہے عمل کرنے والا ہے ان لو کا نظمن جھولا کیا ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر اندر تھا لبل جیبار آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر سا بھائی نہ یہ دونوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا حامل الانسان اس ذماری کو اٹھانے اٹھانے کے لیے انسان آگے ہوا سس کو لیا ان حکام علوم جوہلا کہ یہ ایسا بھولا بھالا تھا کہ اس نے جو محبوب عیدل کا ایک نظارہ دیکھا تو ایسا اس بابت میں بتلاؤ ہوا کتنی عظیم ذمہ داری اور مشکل اور تکلیفیں تکلیف گے سی اس کے درست کی درد کی نگاہی نگئی میں قبول کر لیا سبحان اللہ اٹھانے ہیں اس کے ذمہ لے لی زیادہ اس پر ذمہ ڈالی گئی اس کو, اس, کو اس کو اسباب کا محتاج بنایا گیا اس کو ازمائش کے لیے ڈالا گیا اب کام کرتا اللہ تو بارہ کو تعالیٰ ہے کرتا اسباب کے ذریعے اور ج اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفاتی اور فالی کھلتی ہے اور بالکل اللہ کے غیر کا چونا نہ ہونا تو چھوڑے اللہ کے غیر کا وجود بھی نظر نہیں آتا اللہ کے غیر کا وجود بھی نظر نہیں آتا کہ یہ بھی اللہ کے امر سے کائم ہے اللہ کے غیر کا وجود الہی سے کائم ہے اور ساری موجود چیزوں سے جو کچھ چیزیں جو عمل موجود میں آ رہا ہے جو تاثیریں موجود میں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے عمر سے آ رہی ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھ پر توحید کی حقیقت کھلی تو میرا نے چاہا کہ میں سارے اسباب کو ترک کر دوں کسی چیز کو تک کھانا زندگی بچانے کے لیے کھانا نہ کھاؤں کوئی کمائی نہ کروں کسی چیز میں ہاتھی نہ ڈالوں پھر منجالب اللہ یہ فرمایا گیا اسباب اختیار کرنے چاہیے ہمارے ابیر برواز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کبھی کبھی مزاق میں فرمایا کرتے تھے کہ بڑی توحید کے دعویٰ کرتے ہیں بڑے خاص طور سے جب چلے وغیرہ کے لیے جاتے تھے نا تو اس نے کہا کر وہاں پر ایسے آدمی تم سے ملیں گے کہ تم جب بیمار ہو جاؤ گے تو تمہیں علاج کرنے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ دعائی سے ہوتا ہے کیلا سے ہوتا ہے تو دوست سیکھنے کے لیے آئے ہو یقین سیکھنے کے لیے اس کے لیے آئے ہو لیکن دیکھیں اس بات کے میری یاد رکھنا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو علاج کرنا فرماتے تھے کہ اسباب اس باپ کے کا اختیار نہ کرنا اور اس کو کہنا کہ میرا اسباب کے بغیر کام ہوگا یہ بزرگی کا دعوی ہے وہ میں اتنا بزرگ ہو گیا ہوں کہ میرے کام بغیر اسباب باب کے ہوتے ہیں اور اسباب کو اختیار کرنا یہ آج جی کا اظہار ہے کہ یا اللہ ہم تیری چیز کے محتاج یہ <تصفيق> علیہ السلام کی جب آزمارش گزری اور اللہ تعالیٰ بڑا پہلے پہلی صحت پہلے حسن جوانی مال و دولت بال بچے ساری کی ساری چیزیں دی وہ ساری ایمالداری جو کچھ دیا اور سب اللہ نے بال فرمایا اور ایک دن رہے تھے تو سونے کی ٹڑیوں کی بارش ہوئی سونے کی ٹڑیوں کی بارش ہوئی اور دورے اس کو سمیٹنے کے لیے تو ان کو مجھے جانے میں اللہ یہ آواز آئی کہ اتنی چیزوں اتنی دولت ہوتے کے ہوتے ہوئے پھر بھی ان کو سمجھنے کے لیے دوڑتے ہو تو کہا یا اللہ میں تو آپ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے دوڑ رہا ہوں اس لیے دوڑ رہا کہ سونا چاندی اور مالا دولت ہے کیا آپ نے اپنی رحمت سے فضل کرم سے کیا کیے ہوئے تو میں تو فضل کرم کو سمجھنے کے لیے دوڑ رہا ہوں کہ وہ خزار اخباب کا اختیار کرنا یاد جی کا اظہار ہے اور مزید کہ حضرت شیخ حضرت احمد اللہ علیہ کے پاس کسی دوسرے بزرگ کے پاس دور سے کوئی بزرگ چل کر آئے اور تیول ارد کر کے آئے طیول اردو کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے خاص قوت ہوتی ہے کہ کبھی نہ کہ یہاں پر رکھا دوسرا اللہ اور میں تیسرا کراچی میں تو انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کیا امر نے کہا تے طیول عل تو, تو کر کے تو آیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی پیروں کی رحمت سے تو نے فائدہ نہ اٹھایا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیر دیے ہیں یہ رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کی اس سے فائدہ نہ اٹھایا تم نے بات اردو کر رہے تھے کہ اللہ والوں کو اتنی وابستگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے کس چیزوں سے ہونا نہ ہونا تو چھوڑیں الگ بات ہے ان چیزوں کے وجود, وجود کا ہی دل, دل میں تصور اور وجود کا ہی تأثر نہیں ہوتا ایک دفعہ یہ مسجد بلحال ہے غالبان اس میں ہمارے پرانے ساتھی تھے تھے میرے جنرل اخنوال صاحب وہ بیان کر رہے تھے اپنا آلات سنا ہے کہ سن ٹریپل میں مارشا لگا ہوا تھا ختم نبوت کی تاریخ پر لاہور میں تو بسا ماشاء اللہ تھا تو ماشاء لوگوں نے دیکھی ہی نہیں کہ پانچ ہزار کے کتنے پانچ ہزار کتنے, پانچ دار, کتنے ہزار بیس ہزار, ہزار علماء علماور طلباء تاریخ ختم نبوت میں اس مارشاء میں ٹینک چلا کر موجود دروازے میں شہید کیے گئے تو پڑھ کے سن لیتا ہے تیرا کیا حال ہے یہ سمبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے والے اس طرح کے افراد ہوتے ہیں. آج بھی ساتھیوں کو سنا رہا تھا کہ میں اٹھا اور میں دیکھا کہ فرنٹیر پوسٹ والوں نے سینتالیس ورسز کے کو کر دیا ہے اخبار میں تو وہ مجھے بڑی کوت ہوئی اور میں کہ یا اللہ یہ تو ابھی مجھے پتہ چلا اس کا کیا ہوگا اور جب میں کالج میں پہنچا اور دورے کاج میں نے پڑے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا باہر جا کر دیکھو کہ کیا حالات ہو رہے ہیں اس کے بعد ساری مخلوق سڑکوں پر نکل آئیے ہاں صاحب کو بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اس کو دیکھ کر آیا ہوں کہ یہی عیسائی و اسکافر کے ساتھ ہمارا اختلاف صلی اللہ رہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا اخلاف تو ہت کیا ہی نہیں ہے وہ تو سارا جھگڑا رسالت کا ہے اور سارا جھگڑا شام رسالت کا اور مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ تو امریکن ڈالر پر لکھا ہوا ہے کہ ان گارڈ بی ٹرسٹ کیونکہ اس وقت منسکر کا مقابلہ ہو رہا تھا اور بطور سلوگن کے اس پر تسکران میں لکھا ہوا تھا تو کوئی توحید کے گھر اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے مسائل کے حال ہونے کے طور پر لکھے ہوا تھا کہ ان کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے رسالت کا یہ ملکری نے عدیض کا کی تاریخ چلی جب عدیز کو نہیں مانتے ہیں تو ہمارا یہاں مزاحیہ تقریر کرنے علی مول صاحب ہیں مولانا بجلی گار صاحب ان کے ساتھ بات سے نکال کے آپ حدیث کو نہیں مانتے میں تو نبی بلّہ قرآن کو ہی نہیں مانتا ہوں لگتا ہوں آپ قرآن کو نہیں مانتے تو نے کیا کیوں تو آپ آپ کو باتیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبان میں بار شاہ کلام نکلا قرآن عزیز فرمایا ہوا ہے اسی زبان بار صحیح کلام نکلا ان کو قرآن کا ہوا ہے تو اگر آپ اس زبان کے بار کو نہیں مانتے تو اگر کوئی قرآن کو ہی مان تو اس میں پھر کیا تو قرآن بھی کوئی کتاب کی شکل میں کوئی شبوں کی شکل میں اپر آسمان سے نازل تو نہیں ہوا ہوا ہے اس کو حضور صلی اللہ حضرت فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اسی وقت آپ کے سامنے بل اہتمام یعنی خاص کر کے لکھوایا ہے اپنے سامنے نازل ہوتے ہی اپنے سامنے لکھوایا ہے اور دو گواہ اس پر قائم کیے ہیں تحریر پر اور حدیث صاحب اکرام کے دن میں چھوڑیے لہٰذا عادی صاحب کے سامنے بیٹھ کر صاحب اکرام نے خود لکھی ہیں مجھے جس کو میں یہاں پر شروع میں آیا اس وقت پرویزوں کی تاریخ بہت چلی ہوئی تھی تو ایک ان دو ایک, ایک جو ہے تو یعنی وہ تاریخی جھوٹ بولا کرتا تھا غلام نمبر پرویز کہ حدیثیں دو سو سال بعد لکھی گئی اور ہمیں وہ کہتے تھے اور ہم کو کی کیا کہیں بہر خیر ہمارے بڑے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا طبیعت متاثر نہیں ہوتی تھی بعد میں علماء نے نے خاص طور سے ڈاکٹر مد اللہ صاحب نے جو پیرس میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے انہوں نے ان مجموعوں کو نکالا کلمی شکل میں جو اس دور کے لکھے ہوئے تھے اور پھر اس بات کو انہوں نے ان تاریخی ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا کہ آدی حضور صلی اللہ علیہ کے نے لکھی گئی ہیں اور ان کے اتنے مجموعے وہ ہیں جو آپ کے سامنے لکھے گئے تو مائبر پر پینتیس سال میرے تقریباً کرتے ہوئے گزرو ہو گئے ہیں اس کے شروع کے دس سالوں میں اس بات کو میں نے اتنا بولا ہے نمبر سے کہ وہ فرض نہیں ہے پورے پاکستان میں پھیلی اور جس وقت میں صاحب ترتیب دیا جا رہا تھا تو میں جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں اس جملے کو لکھا گیا کہ آزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لکھی گئی اور میں دوسری بات میں نہیں ساتھ جزئے کی میں نے کہا کہ یہ یا تو اس بات کو ہم کہیں گے کہ اس کی معلومات کر ہیں وہ تو آپ مانتے نہیں کہتے ہیں، بہت بڑا عالم ہے یا اس کی معلومات کم نہیں ہے بہت بڑا عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اس نے ارادہ سال نے کسی خاص فاصل نئے سے جھوٹ کے طور پر بول کر شاید کی ہوئی ہے تاریخی جھوٹ بول کر کیوں کہ عام لوگوں بیچاروں کو تو نہ اس بات کا وقت نہ موقع کیوں معلومات کریں کہ کوئی چیز کیسے ہے کیسے نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا لاجواب کا حال یہ ہے کہ جو لٹریچر مفت مل گیا اسی کا یہ ہو گیا ایک دم ہمارے گاؤں سے میرا ایک کلاس پہلے دوست ہے وہ اپنے یہاں علاج میں آیا وہ نکلویں پارٹی میں آتا تھا علاج کے لیے آتا تھا تو میں نے کہا علاج کے لیے جہاں بھی آیا کرو رات میرے پاس گزارنے کے لیے آیا کرو کم از باقی دن کو تمہارے جو کام ہوتے ہیں تو میرے پاس آتا تھا اب علاقے کا لیڈر ایک دفعہ جب آیا تو اس نے شیعوں کی وقالت شروع کر دی کہا جب باتیں اس کو میں جواب دوں ایک باتیں آپ نے سیکھی کہاں سے اس نے کہا کہ فلانا گاؤں میں آدمی ایک تفسیر لے کر آیا تھا اس نے کہا یہ سی سنی کی متاثر تصویر ہے اور اس کو پڑھا کہ اس کو میں نے پڑھا اوہ مفت کا لٹریچر لٹریچر پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ سنی کوئی متفق تفسیر چودہ سال میں شائع ہی نہیں ہوئی خیر باقی یار جو باتیں کہی تھی اس کو میں نے دس پندرہ منٹ میں جواب دیا اور حیرت ہوگی ایسے میں نے کہا دادا ایسے نہیں کرنے کے پاس بچہ کر دوڑا کر تفصیل مجھے دو گے اور کچھ کتابیں بھجوا میرے گھر پہ تو چلو ضرور دوں گا تو اس بار پر افسوس ہوا کہ جو مفت ہے کہ سامنے آیا یا جو سنی سنائی بات کسی نے بس تو اور میں ہماری شخصیت وہ ہے کیونکہ ہم شخصیت بنانے میں کوئی کوشش کوئی محنت تو کی نہیں ہم نے ایک نتیجہ سرادر میں گیا یہاں گورنمنٹ کالج میں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ان دنوں کا منظم کی بہت دعوت چل گئی تھی روز بہت جوش و خوش میں تھا اور کالجوں میں مئوزم کی اور اس کی روسی بہت دعوت چل رہی تھی اس میں انہوں نے کہا یہ لیکچر ہے پولیٹیکل سائنس کا اور یہ جو ہے تو دعوت دیتا رہتا ہے کمیونزم کی دہریت کی لیکن مجھے اس سے ملا ہو اسے جب میں ملا تو انہیں ہمیں خاص ہدایت ملی ہوئی تھی بزرگوں کی طرف سے کہ آپ کالجوں انڈسٹری میں جگہ جگہ جائیں اور آپ ان کے ساتھ کلجے اور کے دلائل جن کے دلائل کو توڑیں اور ان کے ساتھ, ساتھ الجھے اور تو تو میں کرنے کی نوبت آ رہی ہے وہ کریں تاکہ ان کا زور ٹوٹے تو خدا شہم میڈیکل کالج میں یہ ہوا تھا تو وہاں میں نے اسی ترتیب پر کام کیا تو وہاں کی کے مقامی ساتھی کیا رے تو پاپاگر آدمی آیا یہ تو خلاف کر رہا ہے ہمارے نرمی ہے یہ ہے وہ ہے آیوزی ہے نرمی ہے سے کر رہے میں کچھ اور اس کو لے کر آیا ہوں کہ ملا تو کہتا ہے کہ نوز بلّہ دہروں سے جب میں میرا ملنا ہو ایک بات میں میں نوکریاں کرتا ہوں کہ شاندار رسالت میں گستاخی تو نہیں کر رہا اگر گستاخی کر رہا ہو تو بد بدبخت ہوتا ہے اس کی پھر گنجائش نہیں ہوتی اگر گستاخی نہ کر رہا ہو تو اس کے آنے پر تو اسے کہتا ہے کہ دا پیغمبر ہو سوار جی. کا پیاز مکھا میں کھایا جائے معیشت سو روپئے کے دو سو دو سو روپئے دو سو روپئے کپڑا دو خبر ہے کہ آدمی ہو اور ایسے حوالے کے بغیر کمزور بات میں نے کہا اگر کہ تمہاری یہ بات حدیث نکلے تو یہ میرے کوئی چار پانچ ہزار روپئے کے کپڑے میں تمہارے سامنے اتار کر میں دے کر چلا جاؤں گا حدیث نے یہ حدیث نہیں میرے کہتے تو ایسے ہی تم ان پٹانگ بول رہے ہو بغیر حوالے کے بول رہے ہو بغیر کے بول رہے اب آپ بتائیں آپ کی طرف پروفیسر آدمی ایسی باتیں کر رہا ہو تو اس کا کیا اثرات ہوں گے اہل عالم کے سامنے شرمندہ ہوا بے چارا وہ بزرگوں نے کے ساتھ ایسی, ایسی بات کرو کہ ان کے کہ ان کا دوبارہ اس دعوت دینے کا زور نہ رہے بات کیر کر رہے تھے جی وہ ساروں پر ساتھ سارے کفر کے ساتھ اس وقت اختلاف ہمارا ہے اب ان کو کیا پڑی ہے کہ یہ جو توہین رسالر کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں ان کو کیا تغلیف ہے اگر یہاں پر قانون اب میں آپ سے کہوں کا سانس ٹھاکر کا براضی دو بتا سر ہوا سے نکلتا گنجرے کو میرے مہمان کو تمہارے گھر پر آئیں گے اور اگلا آدمی کیا کہہ رہے بے گھر تھا کہ کی ہاں جی؟ پلار کی؟ یہ خریس کی اسماں اور بیاض باپ نارجی کو تکم گئی یہ عیسائی یہاں پر رہ رہے یہ ہندو یہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان کے وسائل کو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں تو ماں با... میں ہندوستان میں ایک مہینہ سفر کر کے آئے ہوئے ہوں وہاں کے مسلمان کا حل میں نے دیکھا اور جو پاکستان کے ہندو جو مزے کر رہا ہے اس کو میں نے دیکھا زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے کھائیں گے پھر اور آپ کے پیغاموں کو گالیاں بھی دیں گے اور قانون کو بدلتا دیں اور کدو کرے لے حکومت کو اتنا شعور نہیں ہے کہ رہے جمہوریت شائستگی جمہوریت شاگرستگی شائستگی رشتکالی نرمی اور یہ وہ باتیں کہتے رہتے ہیں تو کیا یہ شائستگی کا طریقہ ہے جو آپ ہم سے کرونا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے اس کو خوب ہو با اس کی میں آپ کو بتاؤں یہ نماز سو آٹھ بجے تو آپ کا ازان دے دیں جی انسار سے بازان دیں انداز سے بازان دے دیں کری میرا ازان نہیں ہونی چاہیے اس کا بڑا تاریخی پس ہے اس بات کا کہ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی تو پادریوں نے چند نوجوانوں سے توہین رسالت کروائی اور انہوں نے توہین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مقدمہ چلا تو توہین رسالت کے بارے میں ساری کتابوں میں لکھا ہوا یہ قانون ہے یہ توہین کرنے والے مسلمان ہو یا کافر ہو تو بطائب ہو جائے قتل تب بھی ہوگا یہ بہت سخت قانون ہے اور اس میں ساری طرح کی کتابیں دائر سے لے کر آخر تک جائیں سب تک سب میں اس سال سے ریا والا سارے مسلم جو کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ جی پوری کتاب ہے ان کی اس میں اس کی معافی اس میں معافی کی گنجائش کی گرفتار کیا ان کو جب گرفتار کیا تو مسلمان حکام نے حکموں نے اپنی سیاسی ضرورت کے تحت اس بات کی کوشش کی کہ جھوٹ بول کر کہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں پادروں نے کہا کر ڈٹر رہے وہ گٹے رہے, گا, رہے, گا, رہے گا, نہیں کہنا ہے اس بات نہ کیا ہم نے قتل کیے گئے ان نوجوانوں کو قتل کو ہر سال پادری بطور تاریخ کے منایا کرتے تھے اور وہ تاریخ کو نے زندہ رکھی رکھی رکھی رکھی رکھی جہاں تھا کہ اسلامی ملکت کمزور ہوئی اسی تاریخ کو بڑھا کر انہوں نے دنیا اسلامی حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنایا اس کو ایک بار وہ چاہتے ہیں کہ جب یہ قانون آ جائے گا اور جب ہم عام طور سے اپنے لوگوں سے یہاں کروائیں گے گستاخیاں کروائیں گے ان کو یہ لوگ قتل کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں نارکی پھیلے گی افراتفری پھیلے گی اور جب ملک پہ سطبی پھیلے گی تو ہمارے لیے یہ بات آسان ہو جائے گی کہ ہم کہیں گے اس ملک کے فوج اتار دو ہاں یہ تو اتنی معمولی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس لیے ہر چیز کے بارے میں اس فیلڈ کے اس لوگوں کو پوچھنا ہوتا ہے ابھی ایک مسئلہ میں یونیورسٹی والوں سے ڈسکس کروا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی مول صاحب کو بتایا کہ اس کو بھیجو پیچ ڈی ہوا ہے کہاں پی ایچ ڈی ہوا ہے سی دیکھ کے بچے پی ایچ ڈی والے تو ماشی مار دی <laughs> میں جو سو بات سنا رہا ہوں جس کو خبر رہتا تھا کوما ماں دہلی جی میں گرنا کچری میں گرنا شمس اللہ کا خوانی پہچان دے دہلے مار دلتا پیدا بھی سب سے رحمتہ اللہ علیہ ہم نے یہ باتیں ان سے سن کر یاد رکھی ہوئی ہیں اور جن لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں ان کو آپ چھ مہینے ایک سال بٹھائیں کتابوں میں دلاتے رہے ہیں ان کو ان کو نہیں پہنچ سکتے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی اس کی دلچسپی کے لیے سنا لوں کہ یہ صرف علم کی بات نہیں ہوتی ہے کتاب کے حوالے کی بات نہیں ہوتی ہے جس وقت کہ ہمارے اور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سنسار کے بارے میں فیڈرل شریر کارڈ میں کیس چل رہا تھا اس کی وکالت کے طور پر بطور وکیل گئے تو اس میں ان دنوں سمجھ صاحب نے کہا کہ دس ایک سپریم کورٹ سے نہیں بولے گئے آئی آئی ٹی نہیں بولے میں یہ آج ٹھیک پڑنے نہ پڑھنے کی بات نہیں ہوتی ہے یہ دل کی روشنی کی بات ہوتی ہے اور دل کی روشنی پاس نہیں ہوتی ار مولانا صاحب میں داخل ہو گئے لیکن انہوں نے اپنا سارا کھانا کو منتقل کر دیا نے کہا بس میں یہاں کام کرتا رہوں گا کہ کرتے کرتے مر گئے تو اچھی بات ہے جس وقت مجھے لے جا رہے تھے پیشی کے لیے تو میں بیٹھ نہیں سکتا تھا لٹا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہو رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں اس بات کے لئے جا رہا تھا کہ میں ضرور بروں گا ان سفر میں جاتے ہوئے بروں گا میں ضرور میں مرنے کے لیے بس جا رہا ہوں اور بات میں کام کر رہا تھا تو اس میں ایک عجیب نقطہ میرے سامنے آیا وہ یہ نقطہ تھا کہ عدالت میں فیصلہ کن بات اس بات پر ہوگی کی اگر آیت سنسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اگر وہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہے اور آیت بعد میں نازل ہوئی ہے تو پھر تو آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہوئی ہے اور اگر آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور آپ نے سنسار بعد میں کیا ہے تو پھر مطلب ہے کہ آئےت کے نازل ہونے کے بعد کیا تو سنسار کو گم باقی ہوگا شادی شدہ جوڑے کے لیے جو نا کی سزا پر سنسار ہوگی تو اس کی آیت کی اور حدیث کی تاریخیں پوچھے گی ادال تو کہتے اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا کرتا رہا کتابیں ادھر ادھر دیکھی کہیں صحیح حوالہ نہیں ملا ہے اور مجھے اندازے ہوا کہ عدالت میں تو وکیل جو ہوتے ہیں وہ تو بال کی کھال نکالتے ہیں اور اس پر فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ کن بات ہی یہی ہے کہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے کیا آپ نے پہلے کیا ہے اگر آئے نازل ہونے کے بعد جو آپ کیا ہے تو پھر تو آئی کی تشریف ہوگی جو دوسرے سے طور پر کی ہوئی ہے کہتے میں سویا خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میں جب زیارت ہوئی تو اس میں اضرت مولانا شیخ العزیز اضرت مولانا زکریہ صاحب تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ سن اشارہ انہیں کی طرف فرمایا کہ شیخ صاحب اٹھے اور چل کر آئے اور ان کے لمبے لمبے کپڑے ہیں ان کے کپڑوں کا سایہ مجھ پر آ گیا خیال جو میں نے دیکھا تو میں نے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بات جو ہے یہ مجھے ان کی کتابوں میں ملے گی ان کی کتاب میں نے المصالح کے بز موجود جو بھی کتاب تھی وہ نکالی تو اسے واقعی یہ بات تھی کہ جس وقت کے اسلام آباد میں بات گرم ہوئی سارے وکیروں نے اپنے اپنے زور و شور دکھا رہا اور ماں نے اپنے زور و شور سب کچھ کیا تو جج جو تھے وہ نقطے کی بات لے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کو آخر میں کہا کہ اس بات کو بتایا کہ آیت کے نزول کی تاریخ کون سی ہے اور عزیز کے سنسار کی تاریخ کون سی ہے اللہ کے فضل سے یہ نقطہ میرے پاس تھا کہ میں نے استاد کو میں نے بولا اور بولتے ہی مولہ الدین اور پرویزی جو تھے ان کو شکست دی اللہ نے اور کل مت اللہ ہی, ہی کہ اللہ نے اپنی بات کو بلند کیا کہتے کیس کہ کو ہم نے جیتا میں کرو را داس رو رکے پکڑے گی تجویز نہ رتنا داخل خود سن جی خودی نے باز روک نہیں پیدا شیبین کار دکھیں اس کو بڑی اچھی تجویز آتی ہے اس کو بڑی اچھی تفسیر آتی ہے یہ بڑے اچھے دلائل جاتا ہے کہ مدرسے میں آنی؟ أوہو، ساری باتیں بہت مبارک ہیں کیا اس کے نتیجے میں دل بھی روشن ہوا ہے جی؟ کیا اس کے نتیجے میں دل بھی روشن ہوا بات تو تب بنتی ہے جب اس کے نتیجے میں دل روشن ہوتا ہے چلیں بات یاد آ کہ دوسری بات آپ کو سنا دوں ہمارے پاس عید خان سے ایک تھا حفظ صاحبات حافظہ الحق تراغی میں ختم سنانے کے لیے آؤ جو ہے اتنا قابل آدمی تھا کہ وہ کبھی تیاری نہیں کرتا تھا پارے کے سنانے کے لیے بس آ کر اللہ اکبر ہو اور پورے قرآن مجید میں غلط نہیں ہوتا تھا رضا بات ہے کیا سورہ فاتح میں غلط ہو گیا پھر ٹھیک نہیں کر سکتا تھا پھر یہ فتح دے پھر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے قرآن زور دکھا کر آخر فاتح مسئلہ ہوتا تھا دل کے واقعی جا کر قادنی سے مناظر کرتا تھا اس جگہ یہاں پہ کادانی ہے تو ہماری یونیورسٹی مغرب کی طرف قادنی رہ رہے تھے تین چار گرامے اور وہاں وہ اپنے جو ہے تو وہ کوئی اپنی وہ باتیں بھی کرتے تھے نماز وغیرہ اس ایسے ان کے ساتھ منازع شروع کیا تو تھے پروفیسر آہدہ بلحاق کو, کو بند کر دیا آہدہ عبدالحق کو بند کر دیا اب بیچارا دیہاتی آدمی ڈے کھایا ہوا بڑا پریشان اضرت مولانا صاحب نے کسی نے کہا کہ آخر بلحاق ملازم اور وہ پڑکھے <laughs> پڑھ کے ہی رہی آدمی کچھ کو لاجواب کر رہے ہیں تو خیر انہوں نے کہا کہ صبح کہ مذارہ بند کر دے اور کل کا وقت مقرر کر دے کل پھر میں آؤں گا تو رات کو مولانا صاحب کتاب پڑھ رہے تھے قادنوں کی تو ان کا ایک مرید تھا انجینئر مہربان مہربان کو شوق ہوا وہ بھی پڑھنے لگی رات کو مہربان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربان سے فرمایا کہ کتابوں کو تو نہ پڑھ ان کے پڑھنے کے لیے اشرف کافی ہے ایسی بات نہیں ہے صاحب سا صاحب کے لیے آئے تھے گاروں ہو جی, استاد ما بی جی. دا دا دا. با قبر خرد لے رو پا روڑ پکے پروت ہو کفن کو خانتا کفن اور بیاس امام مقبول سوری بالکل ٹھیک کہ امت کے حوال پر رو اے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نگاہ ہے کدو کریلا آدمی ہماری طرح کوئی کتاب لکھتا ہے تو بطور عمل کے پیش ہوتی ہے تو جی کوئی آدمی کتاب لے کر بیچتا ہے تو اس کو میں تقریر میں یازبانی میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کی کتاب کو ایک آدمی نے نہیں پڑھا ہے تب بھی یہ عمل کیا قبول عمل, کی عمل, کی عمل کی صورت میں دربار الہی میں دربار رسالت میں پیش ہو چکی ہے ہم تو جو کچھ لکھنا دکھانا کرتے ہیں وہ اس خبر کرتے ہیں خاص تو ایک آدمی میں پڑھ رہا ہوں تصرفات ال روحانیا روئے پر حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئی پورے کائنات میں جاری ساری ہیں سبحان اللہ خیر اور بات کے خیال تھا کہ نفس کو اور روح کو اور قلب کو اس کو بیان کریں گے اور اس کی اصلاح کی بات کریں گے کیونکہ آئے پڑی سی یوم ملازم فمالوں یوم یم فو مالوں ولا بنون اللہ منۃ اللہ قلب سلیم کیا نہ کرنے صدن ہے جیسے مال بیٹھے کام نہیں آئیں گے بیماری سے پاک دل کام آئے گا بیماری سے پاک دل کون سا ہے جس میں کبر بر حسن کیا ریا کی یہ گندگیاں نہ ہوں اس میں اخلاص توازن ہمدردی کر یہ باتیں اس میں ہوں یہ بیماری سے پاک دل ہے اور روکا نفس کو خواہش پہ کہ نفس کی چاپ ماشیت اور گناہ کی طرف ہو رہی ہو اور آدمی اللہ کی رضا کے لیے اس پر پیر رکھ کر اس پر دبا اس پر روک لے تو پھر نی علم وا اس کا ٹھکانا جنت ہے اور یہ ایک مشق ہے اس کو سیکھنا ہوتا ہے جی. اس میں ریڈیو ٹائم کے مطابق دو منٹ ہے جی. سبحان اللہ جی. نہیں گھڑی کا کیا ہل ہے ریڈیو ٹائم کے مطلب دو منٹ باقی ہے اس لیے بات آپ پچھلے سال انگلینڈ گیا میں تو وہاں بینڈر ایک علاقہ ہے ویل کا وہاں دھیان کرنا تھا ہمارے ساتھیوں نے تو وہاں چلا گیا ہمارے یا سبھر سال کے ڈاکٹر صاحب پختانو یا اور یا اربیان ہوئی تھا دو انگریزان ہو تو انگریز نہیں جاتے دو آدمی دو انگریز کنٹرول کر رہے تھے باقی سارے یہ تھے ہمارے جتنے یہ پٹھا پٹھان گئے ہوئے تھے سادہ لو یہ وہاں پر غیر مقرر ہوئے ہوئے تھے یہ کرنا زور سے امین کرنا جس گھر پردہ تھی میرا شاگرد تھا وہ بھی اسی طرح تھا ڈاکٹر سجاد ڈر گیا ابھی بیٹھا ہوئے ہم تصوروں کی بات کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور یہ تو کے خلاف لوگ ہیں فکر نہ کریں اللہ خیر کرے شاگرد میں مارے شاگردار میں دی پختار دی کم از کم سی نہ با. بھائی ہے بھائی کہ گھر سے نکالے گا نہیں کھادے کا پوچھے گا اور بات سنیں گے مانے نہ مانے لگا بات ہے جب میں نے بیان کیا تو بیان ہے میں نے کہا کہ بھائی میں جس بات کو جو بات آپ کی خدم عرض کرنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کا نفس معصیت کے اور گناہ کے جذبات سے بڑے اٹھے اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ہے تصوف تو جب بیان ختم ہوا تو ان کا جو سا... ان ساری تاریخ کا جو انچارج ذمبار امیر صاحب تھا جی؟ اس نے مجھے کہا میں آپ سے الگ بات کروں گا مجھے الگ لگا کے لے کے اس کا داخبر اس طرح کولا کہ نف کو جو نف بڑک جاتا ہے تو اس کو اس کو کنٹرول یہ کیسے ہوتا ہے سے خود اتنی ہزار بات تو نہیں ہے دا. اس کے لیے آپ کو ہمارے نظام کو سیکھنا پڑے گا اسی بات کی درستگی کے لیے تو الگ کے پاس صرف کے پاس نظام ہے وہ نظام سے جب آدمی کو گزارتے ہیں تو نظام سے گزارنے کے بعد وہ فلی تعالیٰ سو فیصد آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اور سو فیصد نفس قابو میں آتا ہے یہ ہے لیکن اس کو سیکھنا پڑتا ہے وہ ایک دو دن کی بات نہیں اس کے سال ہر سال لگتے ہیں تو اللہ کا بارے میں بتا رہے آپ جو جمع کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس بات کو بولتے سنتے ہیں اس جذبے سے کہ ہمارا بھی کوئی جذبہ بن جائے خیال اس کی طرف ہو جائے عمل کے اللہ توفیق دے دے اور کہنا سننا کہ اس بات کو جب شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا جزہ بھی کھول دیتے ہیں ان توفیق بھی جاتی ہے